تو پہلی بات ہم نے یہ کہی تھی کہ نیت کا درست کرنا دوسری بات ضروری اسی نیت کے متعلق یہ ہے کہ بدنیتی سے بھی بچے اور بلا نیتی سے بھی بچے یعنی ہر کام جو ہم عام زندگی کے معمول کے کام کرتے ہیں اس میں بھی سنت کی نیت شامل کریں مثال کانا کانا ہے پانی پینا ہے کپڑے پہننا ہے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو جب ہم ہر کام میں سنت کی نیت شامل کریں گے نا تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جائے حضرت نے مبارک رہی مغلا فرماتے ہیں نہیں. مجھے یہ بات خوش کرتی ہے کلی شہ نیتوں کہ میرے لیے ہر چیز میں نیت ہو حتی عقل حتی کے کانے ون اور سونے میں بھی اور سفیہ نے سوری رہی مغلا فرماتے ہیں وی نیتی نیت کے ساتھ عمل کر وہ کل پی نیتیں نیت کے ساتھ کا و اور نیت کے ساتھ پی اگر چاندی ہو اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا جائے تو وہ سونے کی طرح چمکتے ہیں بالکل اسی طرح ہم ان عام عادات کو درمی سنت کی نیت سے کریں گے نا تو آخرت میں یہ نیکیا ہماری لیے چمکتی دمکتی ہوں گی تو اب یہ نیت سیکھنا ہر عمل میں نیت کا ہونا اس یہ اولیا اولا احن کی صحبت سے معلوم ہوتا ہے اور انسان کو پھر عادت پڑ جاتی ہے اور انسان پھر ان اعمال کا بھی اثر محسوس کرتا ہے ان اعمال کی برکت سے اپنے قلب میں نور محسوس کرتا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے آسان